سوال ہے کہ ہندوؤں کی مثل پیشانی پر ٹیکا لگانا کیسا ہے جو وہ ٹیکا وغیرہ لگاتے ہیں یا اسپاٹ ٹائپ کا لگا دیتے ہیں عام طور پر تو جو ہے آپ کسی گیلری میں آرٹ گیلری میں جا کے دیکھیں یا کہیں ایگزیبیشن میں جا کے دیکھیں گے نا تو ریڈ اسپاٹ اس چیز پہ لگتا جو بک گئی ہوتی ہے صرف ابھی نمائش کے لیے رکھی ہوتی ہے اس پہ ریڈ اسپاٹ لگا دیتے ہیں کہ یہ مال بک گیا پتا نہیں ان کے اوپر ریڈ اسپاٹ کیوں لگا ہوتا ہے بہرحال اسے ٹیکے کو کہتے ہیں کشکا کیا کہتے ہیں کشکا یہ کسی مسلمان کا اس طریقے سے اس وضع پر کشکا لگانا کفر ہے یہ انسان کو مسلمان کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اعلیٰ حضرت فتح و رضویہ جلد چودہ صفحہ چھ سو تا چھ سو ستتر کے درمیان جو فرماتے ہیں اس کا کچھ خلاصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلم فرماتے ہیں کہ جو کسی مشرق کے ساتھ میل جول رکھے اس کے ساتھ سکونت پذیر رہے تو وہ بھی اسی جیسا ہے اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے تاریخ بغداد کے حوالے سے ہے کہ جس نے کسی قوم کی کثرت بڑھائی وہ انہی میں سے ہے اب یہ کشکا لگا کے یا ذنار ہو ایک ہوتی ہے انہی کی مشرقین کی طرز پہ کہ وہ ایک ذنار قسم کی ایک جس طرح آپ نے سکھوں کو دیکھا ہوگا کہ ایک ان کے ہاں ایک چھرا سا خنجر سا لٹکا ہوتا ہے تو یہ بھی ان کی مذہبی علامت ہے مذہبی شعار ہے اس کا استعمال کرنا بھی کفر ہے مناخ الروت کے حوالے سے حضرت فرماتے ہیں کہ جو اپنی ذات کے کفر پر راضی ہوں اسے بالاتفاق وہ بالاتفاق کافر ہے اور جو کسی کے کفر کے بارے میں راضی ہوں اس میں علماء کا اختلاف ہے بہرحال یہ قشقہ لگانا یہ ان کا مذہبی شعار ہے ایک اور بات اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کشکا یعنی ٹیکا کے ماتے یعنی پیشانی پر لگایا جاتا ہے صرف شعار کفار نہیں بلکہ خاص شعار کفار ہے بلکہ اس سے بھی اخبس یعنی خبیص تر یعنی خاص طریقۂ عبادت مہادیو وغیرہ اسلام یعنی بتوں کی پوجا پاٹ کے طریقوں سے ہے اس کے لگانے پر راضی ہونا یہ کفر ہے مل تعالیٰ عالم